الصلاة والسلام ع حبیبلحت علئی کا نبی اللہ واہبی کا نور اللہ میٹھے میٹھے سر بھائیو آج انشاءاللہ شاء اللہ از مدنی قاعدے کے سبق نمبر پانچ کی مشق ہوگی لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدہ سبق نمبر پانچ نکال لیجئے اس سبق نمبر پانچ میں جس میں تنوین کی مشق ہوتی ہے تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں جس حرف پر تنوین ہو یعنی دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو اسے من کہتے ہیں حرف من یعنی تنوین والا حرف تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے جیسے ہمزہ دو زبر ان یا ہمزہ نون زبر ان دونوں کی آواز بالکل ایک ہی جیسی ہے ہمزہ دو زیر ان یا ہمزہ نون زیر ان حمزہ دو پیش ان حمزہ نون پیش ان تو یہ تنوین کی جو آواز ہے یہ نون ساکن ہی کی طرح ہوتی ہے تنوین کے ہجے اس طرح ہوگی جس میں خاص طور پہ اس چیز کی احتیاط ہوتی ہے کہ پہلے سطر میں پہلا جو حرف ہے تا اس کے ساتھ ہے الف تو تنوین کی ہجے کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تنوین کی ہجے کرتے ہوئے الف نہیں پڑھیں گے اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا اور اسی سبق نمبر پانچ کی نمبر پانچ میں جو پہلا حرف ہے دال دو زبر دن اب اس کے ساتھ یا ہے ہجے کرتے ہوئے یا بھی نہیں پڑھیں گے یعنی دال دو زبر دن بس اس طرح پڑھیں گے یا کو نہیں ملائیں گے اور سبق سبق نمبر پانچ کی جو سطر نمبر ایک ہے پہلا حرف جیسے تا دو زبر تن ہے یہ الف نہیں پڑھیں گے ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا اور دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور اس کی اب انشاءاللہ مشکف اللہ مشق کا سلسلہ کرتے ہیں لہذا تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اور کوشش کریں کہ حروف کی تصحیح جس طرح ہم مخارج کی ادائیگی اور ان کی خوبیوں کے ساتھ ہر حرف کو ادا کر رہے ہیں اس میں کسی طرح کا بگاڑ پیدا نہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تا زبر تن تا دو زبرتن تا دو دوست تین, تین تن, تن, تن, تن اس کی ادائیگی میں بھی جیسے حرکات کی ہم نے مشق کی تھی زبر کو منہ اور آواز کھول کر تو اب اس کی جب آواز جو دو زبر کی ہے اس میں بھی آواز جو ہے منہ کھول کر ادا کریں گے جیسے تن اور تین میں آواز کو گرا دیں گے دو زیر میں آواز کو گرا دیں گے تاکہ معروف پڑا جائے مجھول تین نہیں پڑھیں گے تئن اور دو پیش جو ہیں یہ ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے اگر ہوٹوں کی گولائی کامل نہیں ہوگی تو یہ مجہ پڑا جائے گا یعنی تن اور تن یہ فرق آپ محسوس کریں پ دو زبر پن پ دو زیر پین پ دو پیش تن پن اب اسی سطر نمبر ایک کی رواں میں پڑھتے ہیں تن تن تن تن تن اب سطر نمبر دو میں زا اور رال اور سطر نمبر تین میں جو و ہے اس میں بھی فرق کرنا ہے یعنی سطر نمبر دو میں جو زا اور رال ہے اس میں کیا فرق کریں گے زا کو سختی سے سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہوگی اور زال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے زا دو زبر زن زا دو زیر زا دو پیش زن زن زن زن زال دو زبر زن دو زبر اب زبر میں زا اب لال دو زبر اس طریقے نہیں, نہیں. بلكہ جو زبر ہے یہ زا کے ساتھ ہے پیش آگے شین كی آواز ہوگی اور زیر میں زا کی آواز ہوگی لیکن ہرش جو ہے لال اس كو نرم پڑیں گے نرمی کے ساتھ ادا كریں گے زبر کہتے ہوئے جو ہے زال کو سختی سے نہیں پڑھیں گے جیسے لال دو زبر رن جی لال دو زیر رن لال دو پیش رن رین رون بالکل نرمی کے ساتھ اس میں زن زن زن زون پڑھیں گے تو لال زا بن جائے گا اب اس صدر نمبر دو کی روا میں پڑھتے زن زن زن زن زن زن اس کی جو ادائیگی ہے مکھرج ہے زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے ہلکے سے لگائیں گے اگر جموں کے ساتھ لگائیں گے تو یہ نو کے سبان لگے گی اور زال سختی سے آدھا ہوگی نرمی سے کب آدھا ہوگی رال بالکل سیرا زبان جو ہے وہ اوپر کے جو دو دانت ہیں سنایا اولیا کہتے ہیں انہیں ان دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے گی تو یہ نرمی کے ساتھ آدھا ہوگا رن وین ون اب سطر نمبر تین میں دو زبر ون دو زیر و دون سا دو زبر سن سا دو زیر سین س دو پیش سن پیش سن سین کن بالکل نرم ہوا سے یہ ادا ہوتا ہے اس میں سختی نہ ہو سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو اب فطر نمبر چار میں سین دو زبر سن سین دو زیر سین سین دو پیشن سن سین سن اس کو باریک پڑھیں گے اور س... سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے سن سین سن ہمارے سواد ہے سواد میں سختی سیٹی کی آواز ہے مگر سواد کو سین سے کس طرح فرق کریں گے اس میں سین کو باریک اور سواد کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے اس کو پور کیوں پڑھیں گے ماشاءاللہ یعنی یہ حروف مفت میں سے ہیں حروف مفت کتنے ہیں سات اور فوج حروف مفت میں سے ہیں اور یہ سات ساتوں حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں فود دو زبر فن فود دو زیر فن فود دو پیش فون فون فن فن فون ہوٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے دو زبر اور دو زیر میں ہونٹوں کو گول بھی نہیں کریں گے اور اس کو پور بھی پڑھنا ہے موٹا بھی پڑھنا ہے فن فن فن اب ستر نمبر پانچ میں دال دو زبر دن ڈال دن دال دو پیش دن دن دن دن بود دو زبر بن بود دو दो पेश बुन बन बुन बुन पुर पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे और यह हुफे मुसालिया में से है बन बुन हो तो वो गोल नहीं करेंगे बन बन बुन। बुन।, बुन बुन जी अब सत्र नंबर छह काफ دو زبر کن کاف اور قوف کی اس میں مشق کاف اور قوف کاف کو باریک ڈنڈی وزن والا جو کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھیں گے اور اس سے آگے جو قوف ہیں اس کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن کن کن کن باریک پڑھیں گے اور کاف کے شروع میں دو زبر کے ساتھ آپ دیکھیں گے الف آ رہا ہے یہ الف حجے میں نہیں پڑھا جاتا اسی طرح بعض مقامت پہ جو ہے وہ دو زبر کے ساتھ آگے یا آ رہی ہوتی ہے وہ یا بھی اس حرف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اس بات کا خیال رکھے گا ہجے میں تنوین کی حجے میں جو ہے یہ عروف دونوں نہیں پڑھے جاتے کن کن کن کوف دو زبر قن اف دو زیر قن کون کون قن کن اب ستر نمبر سات ہا دو زبر ہن ہیر دو ہیش ہن ہن دو ہبر ہن ہیر ہن ہا دو پیش حن ہن ہن ہن اب اسی کی عوام میں سات نمبر جو سط رہے ہن ہن ہن اب آواز میں محسوس کریں گے کہ ان دونوں میں بھی فرق ہے دونوں کا مخرج بھی الگ ہے ہا مخارج کی آپ لسٹ میں دیکھیں گے تو ہا جو ہے وہ ہلک کے نچلے حصے سے ادا ہوتی ہے اور ہا جو ہے یہ وسط حلق یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں دو دو زبر حن زیر حن ضور دو پیش ہین حن حن ہن اب سطر نمبر آٹھ حمزہ دو زبر انم ز دو زیر انمز دو پیش ان میں آئن کی آواز نہیں آئے گی اور آئن میں ہمزا کی آواز نہیں آئے گی حمزہ اور آئن کی آواز کو واضح کرنا ہے اور ان دونوں میں فرق کرنا ہے ان آئ صبر عن اب اسی کی رواں بھی پڑھ دیتے ہیں ان دو زبر خن نو نمبر سترہ میں ہ دو زبر خن ہ دو زیر خین خ دو پیش ہن خن غن غن خن خن وئن دو زبر غن غین دو غین غین دو پیش <مجانون> غن غن غن اب یہ دونوں حروف حروف حرف خو اور حرف عائن یہ دونوں حروف پر یعنی موٹا پڑھیں گے ان کو اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں غن غن غن, غن <assist> ن ستر نمبر دس با دو زبر بن, با دو زبر بن با دو زیر بن با, دو بن با دو پیش بن بن بن بین بین بن, بن, بن, بن, بن, بن, بن میم دو زبر من میم دو زیر مین میم دو, دو, دو پیش من من من من, مان من, من, مان من, ایم من ایم اب یہ دونوں جو ہر با اور میم اب مخارج کی لسٹ میں دیکھیں گے تو با کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے اور میم کا جو مخرج ہے وہ دونوں ہوٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے یعنی بالکل قریب قریب ہیں اور دونوں کا تعلق ہونٹوں سے ہیں تو با کو ادا کرتے ہوئے تر حصے سے اس کو ادا کریں اور میم کو ادا کرتے ہوئے خشک حصے سے ادا کرنے لیں بن بن بن من من من سطر نمبر گیارہ واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون ون ون ون واؤ کا مقرد کیا ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو wow ادا ہوتا ہے ون ون ون فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن فن فن فون فا کا مقرد کیا ہے اوپر کے سامنے والے دونوں دانتوں کے جو کنارہ ہے وہ نچلے ہوٹ کے تر حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے فا اس کو فا کی طرح ادا نہیں کریں گے اور نہ ہی دونوں ہوٹوں کو ملا کے پا پڑیں گے بلکہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہوٹ کا تر حصہ یہ مخرج ہے یعنی نکلنے کی جگہ ہے فا کی فن فن فن اب ستر نمبر بارہ لام دو سبر لام دو شیر لن لام دو پیش لن لن لن لن لون دو زبر نن نون دو زیر نین نون دو نن سطر نمبر تیرہ رو زبر اورن جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی مشق تھی اور جو ہے رو زبر اور پیش ہوں تو ر یعنی موٹا اور پور پڑا جائے گا راہ کے نیچے دو زیر ہوں گی تو راہ کو باریک پڑیں گے جس طرح راہ پر زبر پیش ہو راہ پور پڑا جاتا ہے اسی طرح دو زبر اور دو پیش آ جائیں تب بھی راہ پور یعنی موٹا پڑیں گے اور راہ کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہوں تو راہ کو باریک پڑیں گے ر دو زبر اور رنگ روز رین <تصفح> <دو> ر <زیر>، <تصفح> <دو زیر>، <تصفح> دو پیش رن رنگ رن رن رین رن رن رن رن جیم, جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جی دو, دو, دو پیش جن جن جین جن جن جن اب ستر نمبر چودہ شین دو زبر شن شین دو زیر شین شین دو پیش شن سن سین شن دو صبر ین یا دو زیر یون یا دو پیش یون یعن یون اب یہ ہم نے سبق نمبر پانچ جو تنوین کی جس میں مشق کی گئی ہے اور اس میں شروع میں جیسے بتایا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اس کو یاد فرما لیجئے گا اور جس حرف پر تنوین ہو یعنی دو زبر ہوں یا دو زیر یا دو پیش ہوں اسے حرف من کہتے ہیں یعنی تنوین والا حرف اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے لیکن دو زبر کی جو تنوین ہے یہ کلمے کے آخر میں ہو اور اس کلمے پر اگر وقف کیا جائے تو اسے علی سے بدل کر وقف کریں گے جیسے علی من سے علی ما یہ وقف کی صورت بنتی ہے علی من یہ ہم نے وصل پڑھا یعنی اس کی دو زبر پڑھی اور جب رکیں گے تو علی من کہہ کر نہیں رکیں گے بلکہ علی ما اس طرح رکیں گے اور تنوین جو ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے اور نون ساکن ہی اس کی آواز ہوتی ہے اس کی مشق کی دیئے گا اور ملتے جلتے آواز والے جو حروف ہیں اس کے اندر بھی فرق کرنے کی کوشش فرمائیے گا اللہ عز و جل مزید آسانی فرمائے ان شاء اللہ اب قرآن پاک کے اماں سپارے کی سورت الكافرون کی دھورئی اور سورت النفر کی جو ہے وہ مشق کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ, تعالی علی محمد صلو اللہ, علی صلو اللہ علی تمام اسرائی بھائی اور میرے مدری چینل کے ناظرین قرآن پاک کی سے بارے یعنی سے بارے کی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم فرون ال شروع کا جو ہے وہ دو نقتے والا کوف ہے یہ پر حرف ہے اس کو پر پڑھیں گے کل نہیں پڑھیں گے بلکہ ال موٹا پڑھیں گے اور یا پر جو مد ہے اس کو دراز کریں گے کھینچیں گے کا کا کاف ڈنڈی والا جو اس کو باریک پڑھیں گے اور کافرون جب پڑیں گے دونوں ہوٹوں کو کامل گول کر کے نون کو آگے ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں او ہل کا فرون تابود ل آ اب حمزہ آئن زبر آع. آخر میں آئن کی جو ہے وہ آواز واضح کریں گے اس کو جھٹکا آ نہیں پڑھیں گے بلکہ آ آئن پڑھیں گے اور اسی طرح ماتا آئن کی آواز واضح کریں گے لو م تُعَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ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 لم دینکم ونی یو بسم اللہ یوشم یو روشن اب شروع میں ایزا ذال ہے ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے زال کے آگے جو الف ہے یہ الف مدہ کہلاتا ہے یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا ہو اور اس کو دراز کریں گے یعنی اذا تھوڑا سا دراز کریں گے دو حرکت یا ایک الف کی اس کی مقدار ہے تو اس کو دراز کریں گے اور جیم پر جب مد کریں گے اذا جا یہ مد متصل کہلاتی ہے اس کو دو ڈھائی تین الف تک دراز کریں گے اسی طرح نفس اور اللہ سواد ہے سواد کو نفس قلقلہ بھی نہ ہو جمبش بھی نہ ہو کیونکہ اس پر سکون ہے اور سکون کو ادا کرتے ہوئے جماؤ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے کہ آواز میں جمبش پیدا نہ ہو تو اس کو پر بھی پڑھنا اور ہوڈ گول بھی نہ ہو نفس اور اللہ ر بھی پُر پڑیں گے راہ پر پیش ہے اور آگے اللہ از وجل کا لام ہے اللہ عز وجل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ عز کے لام کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے اور اللہ از وجل کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے اسی طرح آگے ول اب وقف کریں گے آخر میں ہ ہے حا ساکن کریں گے اور ہ کی آواز پر جو ہے وہ سانس اور آواز دونوں توڑ دیں گے یعنی ہ کی آواز واضح ہوگی والفتح اس طرح اگر وقف کیا تو ہ حزف ہو جائے گی اور یہ طریقہ درست نہیں ہے إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء الله والفتح ول فت اس کو فتحہ یا فتح اس طرح نہیں بلکہ اس کی آواز جو ہے ہا پر ختم کرنی ول فتح و ری تن سید خلون فی وارا را پر زبر ہے تو راگو کس طرح پڑھیں گے, گے ماشاء اللہ اسی طرح وارا ایتن نون پر شد, ہے جزم شد ہے تشدید ہے تو نون میں غنہ کریں گے نون اور میم جب بھی مشدد ہوں ان پر تشدید ہو شد ہو تشدید تین دند داند والی شکل کو کہتے ہیں جب ان دونوں حروف پر آجے جائے نون یا میم پر تو ان میں غنہ ہوتا ہے اور اسی طرح آگے وی تناسا سین کو سختی کے ساتھ اور باریک پڑھیں گے ید ڈال جو ہے اس پر قلقلہ کریں گے خواہ حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے اور اسی طرح اسی آیت کے اختتام پر اف فاغ ادا کرتے ہوئے اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے اس کو ادا کریں گے واؤ کے آگے الف ہیں الف مدہ ہے جیم جیم کے اوپر دو زبر ہیں دو زبر کی تنوین جب بھی آئے اور وقف کریں تو اسے الف سے بدل کر وقف کرتے ہیں الف سے بدل کر یعنی افواجن جن کہہ کر سانس آواز نہیں توڑیں گے بلکہ وقف کرتے ہوئے الف سے بدلیں گے یعنی ایک حرکت پڑھیں گے زبر پڑھیں گے افواجا جا یہ طریقہ ہے وقف کا سید خلون فی بی افا کو بھی ایک الف کی مقدار یعنی دو حرکت کے برابر کھینچیں گے یا مدعا ہے اور دینی اس میں بھی یا مدہ ہے تو دو حرکت یعنی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور دراز کر کے ادا کریں گے فی دین اللہ نی دین اللہ میں اللہ اسل کا جو لام ہے اس کو کس طرح پڑیں گے پور پڑھیں گے یا باریک ماشاءاللہ باریک کیوں پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ عزوجل کے لام سے پہلے زیر ہے زبر اور پیش ہوگی تو پُر پڑھیں گے ٹھیک ہے وسطر <وَسْتَغْفِر> <سؤال> <وستغفر> <سؤال> اب آخر میں ہا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش جس ہر پر وقف کیا جائے اگر اس پر یہ حرکات آ جائیں تو اسے ساکن کر دیتے یعنی جزم لگا دیتے ہیں اب اس ہا کی آواز کو ظاہر کر کے واضح کر کے اس پر آواز اور سانس دونوں توڑ دینے یعنی وس کہہ کر ہم نے سانس آواز نہیں توڑنے بلکہ وسطر فر اب آخر میں ہاں کی آواز فر تو اس طرح آواز جو ہے اس کی پیدا ہو هُوَ كَانَ تَوَّابًا سَمِعَ اللهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ فَتَحَ لا اله الا الله ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فَالسَبِّ بِحَمدِ رَِّكَ وَصتَ فِهُءِ نَّهُ كانَ نُوحَكَ نَتُوبَا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ على صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُّ عَلَى الْحَبِيبِ